یہ جو لفظ قد ہے بلکہ لفظ قد نہیں ہے حرف ہے یہ حرف ایک سے زیادہ معنی کے لیے آتا ہے قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا ماضی یا کسی شے کے مستقبل یا حال میں اس فعل کی تصدیق کر دینا یا تحقیق کر دینا تو ماضی پر آ جائے قد سمیا قد فعال مظاہرے پر بھی تحقیق کے لیے آتا ہے کبھی تحقیق کے لیے نہیں بھی آتا وہ بھی بتاتا ہوں جیسے قد یا علم اللہ المعقین امن کم ولقا قد یا عالم اللہ اب یہاں تحقیق کے لیے اور جب مظاہرے پر تحقیق کے لیے خدا کے لیے آ جائے تو اس سے مراد ماضی ہی ہے قد یا مطلب علم اللہ کا مطلب قد علیم اللہ تو قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے بھی ہوتا ہے قد جو ہے وہ تشقیق یا تقلیل کے لیے بھی ہوتا ہے تشقیق یا تقلیق تقلیل کا مطلب ہے تھوڑا ہونا یا تھوڑا کرنا اور تشقیق ہے کسی معاملے میں شک کا ہونا یعنی اگر کہا جائے کہ بھئی حل سطنا الطعام تو میں کہوں کہ قد اتناول قد اتناول تو قد اتناول یہاں مظاہرے پر آ رہا ہے اس سے مراد تحقیق نہیں ہے یعنی قد اتناول ناول و قد لاعط ناول ٹھیک ہے تو یہاں تقلیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید تھوڑا سا کھا لوں یا تشکیل کے لیے بھی ہے کیا نا اشوک کفیہد الم انی ص عطا او لا اتناول ٹھیک ہے تو یہ قد کیا ہے لت اور لل تشکیق تیسرا قد ہے جس کو کہتے ہیں جواب توقع کا وہ ہوتا تو تحقیق کا ہے لیکن اس کے اندر جواب توقع ہوتا ہے یعنی اگر آپ میرے سے کسی بات کی توقع کر رہے ہیں اور میں اس توقع پر پورا اترتے ہوئے وہ کام کر دوں تو میں کہوں گا قد فالت قد فعلت. تو یہ جو قد ہے یہ لی تحقیق بھی ہوتا ہے لی جواب توقع ہے یہاں نے کا جواب توقع کا ٹھیک ہے یعنی تحقیق تو ہے جواب توقع میں لیکن قد سمیہ کا مطلب ہے یہ جو خاتون آئی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ توقع کر رہی تھی کہ اس مسئلے پر خدا کی طرف سے کوئی حکم نازل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تشتقی کا مطلب یہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی وہ ہم روایت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا تو اللہ میاں نے کہا قد سمیہ یعنی تمہاری توقع کے مطابق اللہ نے یہ بات سن کر ایک حکم نازل فرما دیا ہے تو یہاں قد کیا ہے جواب توقع کے لیے بعد بازار تو وہ روایت جو ہے وہ کیا روایت ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قول او سم او کلئی پچھلی روایت مسلم احمد کی اس میں فرماتی ہیں الحمد للہ وسع سمعه تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی سماعت نے تمام اصوات کا احاطہ کیا کیوں؟ لقد جاءت الى صلی اللہ اتنی سی جگہ ہو کے بات کر رہی ہیں تو اتنی خفیہ اس میں کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے میں أو بنت یہ بنت ان کے کون تھے او سامت ان کا کلام سن رہی تھی وقفہ علیہ بادوا مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس میں سے کچھ باتیں ویکفا علیہ بادو الہ تشتقی الحیت تقی زہا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتکا اشتقی کے بعد جو الہ کا سلا آئے تو جو مفول الہ کے سلے کے ساتھ آتا ہے اس کی جناب میں شکوہ پیش کیا جاتا ہے اور جو مفول بی ہی بغیر سلے کے آئے اس کی شکایت کی جاتی ہے دیکھیے مثال کے طور پہ امام شافی کا مشہور شعر, شعر کیا ہے شکوت شکوت ادا وکیفی تو سو احفظ بغیر سے لے کے آ رہا ہے نا الہ وکیل تو شکوہ کس بات کا کیا جا رہا ہے یاد داشت کی کمزوری کا, کا کس سے شکوہ کیا جا رہا ہے کس کے جناب میں ادا وکی ان بات بات ہے ان نما یعنی یہ نہیں کہ اشکو اللہ اد الخلق یہ سب سے بری بات ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی شکایت مخلوق سے کرے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا, کیا؟ یہ کیا, اللَّهَ بلکہ کیا؟ اللَّهِ رہی ہے یش اللہ تو اب یہاں کیا فرماتی ہے سیدہ عائشہ کئی دفعہ میں دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اللہ, کا مطلب اللہ سے شکایت کر رہی ہے اللہ سے شکایت نہیں ہو رہی ہے شکایت کسی اور کی ہو رہی ہے اللہ کی جناب میں اللہ سے شکایت نہیں ہو رہی تشتقی اِلا اللہ کا مطلب کیا ہے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہوں وہی ہے تشتکی الا رسول اللہ اور اللہ کی طرف شکایت کرنے کا مطلب اس کے رسول کی طرف ہے سمجھا رہی ہے؟ کہ رسول کی جناب میں کہہ رہی ہے اچھا وہ الفاظ دیکھیں بہت خوبصورت ہے آپ کو معلوم یہ نہ کہ خولہ بنت صاحبہ کے شوہر اوس ابن سانگت کافی عمر کے ہو گئے تو انہوں نے زہار کر لیا ٹھیک ہے اس سے میں آ کے زہار کر لیا اور زہار کیا ہے کہ انت علیہ کا ظہری امی اور ظہر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کہا جائے انت علیہ کا ظہری عمی میں یہ زہار ہے کہ عورت کے کسی ایسے عزو کو جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے غیر محرم کے لیے اس کی تشبیح دے دی جائے کسی محرم عورت کے عزف سے تو ظہر ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ نہیں انت علیہ کا ظہری میں ظہر ضروری نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کا عزو ہو سکتا ہے بات واضح ہو رہی ہے جیسے بطن بھی ہے تو بطن بھی جو ہے وہ مستور ہے نا اس کو نہیں ظاہر کیا جا سکتا تو بتن کے لفظ بھی ہو جائے گا تو بس تشبیح کس سے ہونی ضروری ہے تشویش ضروری ہے کہ جو عورت محرم وہ ابدی محرم جیسے ام اخت خالہ اماں یہ ساری جو ہوتی تو انہوں نے زہار کر دیا اب زہار کا جو قاعدہ جاہلیت میں تھا وہ تھی وہ تھا تحریم محبت کا ہمیشہ کی تحریم ہو جاتی ہے جس طرح طلاق مغلضہ کے نتیجے میں ہوتی ہے نا طلاق مغلضہ, مغلضہ میں تو چلو حلالے کا امکان بھی ہے لیکن یہاں حلالے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے میں مؤبد لیکن کیا میں مؤبد کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور شادی کر لے وہ بھی نہیں کر سکتی وہ ہے بیوی اس کی سمجھا رہی نہیں تو عجیب و غریب قسم کا قاعدہ تھا رہے گی بیوی تعلق نہیں ہو سکتا تحریم میں محبت ہو گیا اور دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو سکتی تو یہ آ ہاں کے شکایت کریں کیا سو جا ہے کہ تو شکایت کیا ہے کہ یہ جاہلیت کا حکم بہت غلط ہے لہٰذا انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے وہ تقولو جو کہہ رہی تھی جتنا حضرت عائشہ نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عن یا رسول اللہ اقلیٰ مالی و افنا شبابی و نفرت له نفرت حتى حتیٰ ادا حتى حتی ادا کبیر ون قطع ولادی غاہر مدنی کیا شکایت کی ہے فصاحت و کے ساتھ سعیدہ خولا بنت صالب یہ وہی خاتون ہے نا جو حضرت عمر کو روک لیتے تھی جو مشہور روایت ہے تو صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ اس کے لیے بڑی خاتون ہیں ان کے لیے کیوں رک جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ اس کا کلام عرش پر سنا ہے تو میں زمین پہ عمر اس کا کلام کیوں نہ سنے ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا قسمی اللہ ہوں قول اللطی تجا دلو کا اچھا الفاظ غور کریں اکل مالی میرا مال کھا گئے یہ وہ اپنا شبابی جوانی میری انہوں نے سنا کر دی اور نثر طلح بطنی میں نے اس ان کے لیے اپنا پیٹ پیش کیا یعنی ان کے لیے اولاد ان کو دی ہے وہ نثر طلحب حتیٰ ادا کبھی اور اتنی یہاں تک کہ میری عمر ذرا زیادہ ہو گئی وہ ان قطع ولدی اور اب بچے نہیں ہوتے ان قطع ولد ہو گئے اللہ عرم انہوں نے مجھ سے کر لی اللہ انی اشکو الی کا میں تیری جناب میں شکایت کرتی ہوں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب میں فرماتے تھے کہ انتی ہر آلئی یا ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ تم ان پر حرام ہو چکی اب کچھ ہو نہیں سکتا یعنی یعنی اللہ کے نبی فرما رہے تھے جب تک اللہ کا کوئی جدید حکم نہیں آئے گا اب تم حرام ہو گئے انتی حرمتی علی تو وہ کہہ رہی تھی نہیں مستقل مجازنا کر تھے اللہ کے نبی سے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی فرمائے نہیں کچھ کر سکتا خواتین آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں کئی خواتین اس طرح بھی کر لیتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ فرما رہے نہیں اب کچھ ہو نہیں سکتا تم صبر ہی کرو کہہ رہے ہیں فما بریحت حضرت ایشا کہہ رہی ہیں فما بریحت یعنی مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ جدال کرتی رہی یعنی نہیں گئی باز ہے فماں برحت حتیٰ نظر یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر شوہر تھے وہ اوس ابن سامت تھے تو یہ ہے وہ قصہ کہ جس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اس میں ایک اور بات بھی ہے دیکھیے علما نے کہا کہ یہ حکم بالکل بز... واضح نظر آنا ہے کہ زہار کا یہ حکم ظالمانہ ہے کیا یہ فضول سی بات ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فیصلہ صادر نہیں فرما رہے بلکہ وہی کا انتظار کر رہے ہیں وہی کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں ہو رہا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اس میں ہم لوگوں کے لیے علماء کا عبرت ہے کہ جو ہم صرف اپنے عقل اور خیال اور کچھ بات سمجھ کے فوری حکم لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ جی شریعت میں ایسا نہیں ہو سکتا بشریتعت میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات تو ظلم ہو سکتا ہے وہ ہمارے ناقص فہم کے مطابق ظلم ہو ویسے ظلم ہو بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے انتہارتہ ٹھیک کوئی حکم آپ نے اس میں تبدیلی اپنے اشتہاد سے بھی نہیں کی بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوگا میں کچھ کر نہیں سکتا تو وما یونتو انل ہوا آپ ہوائے نفس سے جو ہے وہ کلام نہیں کرتے دوسری عبایت میں یا خویلہ آپ نے سیدنا خوالہ کہا یا خویلہ تصغیر کے ساتھ قد انزل اللہ فیکی وفی صاحبک اللہ تعالی نے تمہارے اور تمہارے صاحب کے بارے میں یہ آیات نازل فرما دیا, یہ دیا. قد سمیع اللہ تحقیق اللہ نے سن لیا مفعول بھی ہے قول اللہ تجا دلوکا قول اس کا قجد آپ سے جدال کرتی تھی کس بارے میں جدال کرتی تھی فی ز اپنے شوہر کے بارے میں و تشتکی اشتقا اشتقی اشتقا ٹھیک ہے اسی سے شکوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسم کیا ہے شکوا فلان الرفا شکوا القاضی فلان قاضی کے ہاں جو ہے وہ شکوا کسی کے خلاف شکوہ بھی بولتے ہیں لیکن زیادہ پھنسی شکوا ہے شکوا پیش کیا تو فرمائے و تشتقی الا ماضی کے سیگے کے بارے میں جب مظاہرے آ جائے تو اس میں تصویر ہوتی ہے تصویر حال یعنی استمی سمجھ لے اللہ سن رہا تھا یہ بھی کہا جا سکتا ہے اللہ سمیا تحا و ان نہیں سمیع۔ بصیرٌ الَّذین يضا... يضا... منكم من بصیرون الدین آ جائے تو زہار کے معنی میں کیونکہ ظاہر یو ظاہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو بہر الصب میں خلاصہ یہ کہ جو بھی اس سے لفظ آتا ہے اس میں پیٹھ کا مفہوم کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ظاہرا یوزاہر مظاہرا تن اگر مدد کے لیے آئے تو اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کی پیٹھ تھپکا رہا ہوں آپ میری پیر ٹھپکا رہے ہیں تو ظہر سے ہی ہے نا اور ظہرہ یظاہروں کے ساتھ من آجائے تو پھر گویا تشبیح دے دینا ہے ظہر سے ظہرہ من نسائیہ ای شبہ ظہراہ بظہری امیہ او ظہری محرمیہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو فرمایا الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ من پہلا من جو ہے وہ تبعیز کا ہے اور دوسرا من جو ہے وہ فعل کا صلح ہے مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم یہ جو ماں عمل کرتا ہے اس کو ماں حجازیہ کہتے ہیں اور ایک ماں جو ہے وہ عمل نہیں کرتا اس کو ماں تمیمیہ کہتے ہیں تو عربی میں دونوں جائز ہیں لیکن پرانے مجید جو ہے وہ ماں حجازی پر نازک ہوا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ما زمن ٹھیک ہے ما جعید العالمن لیکن یہ آپ بتائیں گے کہ یہ ماں جو ہے وہ حجازی نہیں ہے بلکہ تمیمی ہے پرانے مجید میں جو ماں ہے وہ ما حجازیہ ہے تو لہذا اس کی خبر کیا ہوتی ہے منسوخ کیا فرما ما ماں ہن وہ تمہاری مائیں نہیں ہے کون تمہاری مائیں نہیں ہے ان ان امہاتهم ان جو ہے ہے وہ نافیہ شرطیاں نہیں ہے لہذا حرف نفی ہے یہ ویسے ان شرطیاں بھی ہو تب بھی حرف ہوتا ہے وہ اسم نہیں ہے ان اور ازما جو ہے نا ان اور ازما وہ حروف ہے شرط میں باقی جتنے آپ پڑھتے ہیں من مہ ما مہما یہ سب کیا ہے اسما یہ سب کیا ہے اسما ان جو ہے وہ حرف ہے حرف جب آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے حرف اور اسم سے کیا ہے اگر آپ کہیں من یدرس ینجح من یدرس ینجح اور آپ کہیں ان تدرس تنجح کیا فرق پڑ رہا ہے شرط دونوں میں من یدرس ینجح کا مطلب ہے جو بھی پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا اور اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے فرق کیا جب آپ کہتے ہیں ان جو ہے وہ حرف ہے تو جب آپ نے ترکیب کرنی ہے تو اس میں حرف کا کوئی محل عرابی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے ان حرف شرط جازمہ لا محل اللّہ مبنی مبنی على سکون حرف لا محل لام من احمام لیکن اگر آپ کہیں من یا درست آپ کو بتانا پڑے گا من اگر اس میں شرط ہے اس کا عراب کیا ہے رفانصب جر جو بھی وہ بنے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ فرق ہے یعنی ان حروف کا آپ کیا نہیں کرتے حراب نہیں کرتے اسما کا کریں گے بہرال تو فرمائے ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے انہیں جنا. ولد وہ ان نہم اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں لام لامِ مظہل ہے یہ تاکید کا کیا کہتے ہیں من من القول بات میں سے منکرمن جو ہے نا وہ تبیزیہ بھی ہو سکتا ہے بیانیہ بھی بہت منکر کہتے ہیں یعنی بات یعنی بات اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اقوال تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن اقوال میں بہت منکر ہے یہ اور کیا ہے منکرم من کرم من القلی اور آگے معذوف ہے اس کے متعلق وہی جو پہلے آ چکا ہے وضوراََ من القول ان نہ مِّنَ <وَزُورًا> اور یہ لوگ بہت ہی منکر بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں زور کس کو کہتے ہیں جھوٹ ویسے جو زور ہوتا ہے نا یزارا یزور زیارتن بھی اس کا مطلب بھی یہ جو زورن ہے اس کا مطلب ٹیڑھ اس کا مطلب کیا ہے کجی ٹھیک ہے اب جب آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں نا زار، ظور و زیارتن کا اصلاً مطلب یہ ہوتا ہے آپ جا رہے ہیں اپنے رستے پہ تو آپ اچانک رستے سے اتر کے کسی کے پاس چلے گئے تو آپ انتمل و ذہب تا فل زیارتی ان حرف تا عن طریق ونزلت نزل کا یہ ہے تو کسی بھی ٹیڑ آ جائے نا اس کو زور کہہ دیتے تو بات میں ٹیڑ ہو جھوٹی بات ہو جائے تو وہ کیا ہے زور و مِنَ ان منکرمن القلی و زور ان لوہ انَ اللہ خیر صاحب افوبون غفور دونوں کا وزن کیا ہے وزن غفور کا اور اس کا اس کا بھی یہی اس کا بھی یہی افوبون غفور دونوں کا ایک ہی وزن ہے فعول فاغول ولدین ف یادون کولو اور وہ لوگ جو اہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے ثم لما کالو دیکھیں آد لیما کال ٹھیک ہے اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ایک معنی اس طریقے پر ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کا مسلک اختیار کر لیں جو کہتے ہیں کہ لام یا حرف جر ہے نا لما کالو حرف جر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر وہ رجوع کرتے جو انہوں نے کہا لیکن اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ یہی سیگا اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے کی بجائے وہی بات دوبارہ کرنے کے لیے استعمال کیا وہ کیا تو وہاں یہ نہیں ہے کہ جس سے انہیں روکا گیا اس سے رجوع کر کے پلٹ جاتے ہیں بلکہ کہ اسی کے پاس دوبارہ چل جاتے ہیں سمجھا رہی ہے تو بعض علامان ابن عطیع علی الرحمہ نے امام ابن جریر ابقبری علی الرحمہ نے فرمایا ثم یعودون لما کا مطلب وہی ہے پھر اس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اس سے رجوع نہیں کرتے اس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے آگے محضوف ہے ثم یعودون الى قولهم لکی ینقضو پھر اپنی اس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ اس کو باطل کریں تو اب باطل کیسے کریں؟ فتح بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں پڑے کوئی محضوف نہیں ہے. بلکہ جو لی ہے وہ ان کے معنی میں پھر اس کو کیا کرتے ہیں یم قدون اوب تلون احکم التي فسل ٹھیک ہے کہ نہیں بار باتیں فتحریر قبا تو فتح کا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا اس کا خبر محضوف ہے فعل تحریر فعليهم تحرير تحریر ہے کہ وہ گردن آزاد ہے وہ فیل پہ نہیں آتا قبل قبل مزدور پہ محض چھونا نہیں ہے بلکہ مس کہا کہ مس جو ہے وہ جمع اس لیے وہ جو حدیث صاحب پڑھتے ہیں نا اس پہ غور کیجیے گا وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آن سر میں جو ہے وہ مسمار من حدیث ٹھوک دی جائے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ یمس امراۃ تو اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا مصافے کی حرمت دیکھو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا مسافے کی حرمت اور بدلدی ثابت ہے لیکن جب عموماً قرآن و حدیث میں مسا یا مسو آتا ہے تو جیسے امام ونیفہ علیہ راما کرائے کہ وہ کنائے علی جمع ہوتا ہے تو محض اتنی بڑی وعید محض کسی عورت کو غلطی سے بھی ٹچ کرنے پہ نہیں ہے سمجھا رہی ہے لیکن وہ عموماً سارے اس کو کیسے پڑھتے ہیں یعنی مسافے کی حرمت پر اس سے استطلاق ہو رہا تو وہ ٹھیک ہے ایک لیکن استدلال کی بھی اور بنیادیں زیادہ کبھی ہیں وہاں مس سے زیادہ کیونکہ سر میں یعنی اتنی بری سزا یہ ہے کہ ایسی عورت سے اس کے لیے حلال نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافہ نہیں کرتے تھے بیت لیتے ہوئے اور اس طرح بالکل آپ کی سنت نہیں تھی لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مدینہ کی کوئی بھی اماں جو ہے وہ اس طرح آتی تھی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی تو ایک مس تو ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو لہٰذا اس کو اسی طرح تناظر میں سمجھ آئی تو مس کیا ہے خبر یہ ہے جس سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ابن کثیر کہتے ہیں تو ازون سے مراد ہے یہ سزا ہے یہاں کیا مراد ہے, لكم من ٹھیک ہے؟ یہ مراد ہے. وَاللَّهُ بِمَا <فَمَلًا> اب یہ جو ہم کفارہ پڑھ رہے ہیں نا بین ہی یہی کفارہ سنت سے ثابت ہے کس کا روزہ جان بوچ کے توڑ دینے کا ठीके? یہی کفارہ بین ہی روزہ جان بوچ کے توڑ دینے کا یعنی امدن کھانا پینا یا جو تعلق ہے وہ انسان امدن صحابن سے ادا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا امدن اگر یہ کام کرے گا تو کیا ہے کفارہ کفارہ کیا ہے ساٹھ روزے جو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے تحریر تحریرا قبا جو تحریر رقبہ کو نہ پائے وہ کیا کرے ساٹھ روزے متطابے رکھے شاہرئینی تو آج کل کیا ہے کہ غلام کا وجود ہی نہیں ہے لہذا اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اب غلام کا وجود نہیں ہے لہذا وہ اس پر پہلی چیز ہی کیا پڑے گی فمل فسیا شاہرئینی متطاب ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ کس کا کفارہ ہے روزے کا بھی یہی کفار ہے روزے کا کفارہ نہیں یعنی روزہ جان بوجھ کے توڑنے کا کفار نفل روزہ اگر آپ نے توڑ دیا ہے تو وہ نفل روزہ توڑنے سے پہلے تو نفل تھا نا یعنی رکھنے سے پہلے نفل تھا دوبارہ اس کی قضا کرنا واجب ہے ویسے ایک ہی روزہ یعنی اگر آپ نے کوئی نفل روزہ رکھا ہے اس کو دن میں توڑ دیا کسی وجہ سے بلا وجہ توڑنا گناہ ہے لیکن اس کا وہ کفارہ نہیں ہے اس کو مکمل کرنا واجب ہے سمجھا نفل شروع کرنا آپ کے اختیار میں نفل کو مکمل کرنا واجب ہوتا ہے لہٰذا نفل کو توڑ دیا جائے تو اب بعد میں دو رکعت نفل اس کی خدا کرنی پڑے گی لہذا وہ جو عمرہ کیا اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء سن سات ہجری میں اس کے بارے میں مولانا نے کہا کہ وہ عمرہ جب آپ کرنے جا رہے تھے تو وہ تو نفل تھا یعنی مستحب تھا لیکن اب احرام پہن کے ایک دفعہ بیچ میں اتار دیا تو وہ نفل کا مکمل نہیں ہو سکا نا اب اس کی قضا واجب تھی جو آپ نے اللہ کے نبی سسرم نے کب کی اگلے سال اور علمان کہاں سے خز کیا وہ اتم الحجول و اتم الحج و یعنی اذا بدہ تم بالعمر صفان و تعالیٰ فعین اوسیر تم اس کا ہو گئے حکم پھر آگے آ گیا وہ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی کرنی پڑے گی بات بس ایک نماز ہے جس کی قدا نہیں ہوتی یعنی اگر آپ نے کہا, کہا کہ کون سی نماز ہے جو ہے واجب لیکن اگر وہ نہیں رہ گئی آپ سے آپ نہیں تو اس کی قضا کوئی نہیں اے وطر کی تو قضا بہت سے فقضہ کہ ہاں ہے ایک نماز ایسی ہے ہاں عید کی عید کی نماز نماز جو ہے وہ واجب ہے لیکن اگر بالفرض نہیں پڑھی جا سکتی قضا کوئی نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے یا کسی امام کو کھڑا کر کے پڑ نہیں اس کی شرائط ہے پوری شرائط پوری ہونا ضروری ہے جان نہیں رکھتے نہیں وہ اس حکم میں نہیں آ رہا ہے یعنی جو روزہ نہیں رکھ رہا نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر وہ بعد میں سیام و دہر بھی پورے رکھے تو اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اصلاح ٹھیک ہے لہذا وہ تو اس نے بہت ہی برا گناہ کبیرہ کیا ہے اور بس اس کی توبہ کرے گا اور قضا کرے گا اس کی توبہ کرے گا اور قضا کرے گا صحیح نہ سمجھے کہ جس چیز پر سزا سخت ہے وہ گناہ بھی زیادہ بڑا ہے کچھ چیزوں پہ دنیا میں حدود یا کفارے اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی حد اور کفارہ اس کے برابر ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ نہیں تو لہذا وہ تو بہت زیادہ بڑا گناہ ہے ایک ہے چیز نے شروع کیا اور توڑ دیا بیچ میں پھر وہ آپ روایت تو آپ سب نے سنی ہے وہ ایک صاحب نے جنہوں نے توڑ دیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح یعنی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تو پھر آپ نے کہا کہ گرد نزاد کرانی پڑے گی انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی گردن وغیرہ کوئی نہیں ساٹھ روزہ انہوں نے کہا کہ ایک روزہ مکمل نہیں ہوا انہوں نے ایسے کہا ساٹھ روزہ کیسے رکھے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤں مگر میرے سے بڑھ کے مسکین کوئی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر کچھ چیز آئی کھانے پینے کی یا کچھ سامان تو آپ نے اسی کو دے دیا جا کے گھر والوں کو ہی ٹھیک تو اس طرح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سختی نہیں دکھائی لیکن ابتدائی احکام تھے نا یعنی بھی لوگ آہستہ سا ہو رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پہ انسان آرام سے روزے توڑنا شروع کر دے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقی مزاج ذرا فرق تھا وا. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے جی. کتنے احکام آپ کو ملتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ایک سخت قسم کے نعوذ باللہ مفتی کی طرح نہیں فتوا دے رہے ہوتے جی. نہیں یہ ہو گیا بس چھٹی کچھ نہیں ہو سکتا نہیں حج کے موقع پہ کتنے وہ آپ پڑھتے ہیں کوئی آ کے کہہ رہا ہے میرے سے یہ ہو گیا کچھ نہیں یہ ہو گیا میں نے ترتیب الٹ کر دی پہلے یہ کرنا تھا اناف کے یہاں ترتیب واجب ہے آپ نے فرمایا لا حرج لا حارج اگرچہ احناف کا یہ مسلک نہیں ہے باقیوں کہا ہے کہ ترتیب اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ واجب نہیں ہے یہ ترتیب ہے نا کہ آپ نے پہلے حلق کروانا ہے سوری پہلے کنکریاں مارنی ہے پھر حلق کروانا ہے پھر طواف زیارت کرنا ہے بلکہ حلق بھی نہیں کرانا پہلے کنکریاں مارنی ہے پھر قربانی کرنی ہے پھر حلق کروانا ہے پھر کیا کرنا پھر تواف زیارت کرنا یہ ترتیب اناف کے یہاں واجب ہے اگر یہ ترتیب رہ جائے گی تو دم دینا پڑے گا باقیوں کے ہاں واجب نہیں ہے اسی حدیث کی بنیاد پر. لا حرج لا حرج ٹھیک ہے تو بہر تو یہ اس کا فمل فسیام شہرئینی متطاب بس جو نہ پائے یجد کا مفول بھی ہی معذوف کیا ہے فمل یجد تحریر اور تو کیا کرے فسیام فل حسیام شاہرئینی دو مہینے کے روزے ہیں اس کے ذمے متاب وہ تتا تتابو کس کو کہتے ہیں تتاب و تب پیروی کرنے سے ایک کے بعد دوسرے کا آنا بس یہاں علماء نے کہا فقہانے کہ اگر عذر کے ساتھ بیچ میں انقتاح آ جائے تو وہ انقتا انقتا شمار نہیں ہوگا عذر کیا ہے مثلا عورت ساٹھ دنوں کے روزہ ہے حیض کا معاملہ نفاس کا معاملہ بھی عذر ہے تو وہ اس کے آپ بیماری, ہاں بیماری بھی ہے بیماری ایسی جو روزہ رکھنے میں مانے ہو وہ بھی عذر ہے ایسے عذر کی وجہ سے انکتاب ہوا تو بعد میں بنا کرے گا بنا کرنے سے بعد اسی پہ آگے شروع کر لے گا لیکن اگر بغیر روز رکھے چھوڑ دیا ایک بھی روزہ تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے یعنی پہلی اس سے فسیا شاہی مین من لا ہمارے پچھلے ایک صاحب تھے پارٹ ٹو میں وہ اس طرح آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے وہ روزے رکھتے رکھ رہے تھے اس طرح ان سے ہو گیا تھا تو انہوں نے ساٹھ روزے پورے کیے ماشاء اللہ فمل فصیم یس فام دیکھیں یہ ضروری ہے فمن لم يستطع یہ نہیں ہے یہاں آپشن نہیں ہے کچھ کفارات میں آپشن ہے او او کر کے آتا ہے جیسے قسم کا کفار فقف عشرتی تحریر آبا. وہاں آپ کے پاس تینوں اختیار ہوتے استطاعت میں نہ ہو استطاعت میں نہ ہونا بھی شریعت اعتبار سے طے ہوگا وہ شیخ حریم ہے وہ مریض ہے وہ یہ نہیں ہے. بس میں نہیں رکھا جا رہا رکھ سکتا ایک جوان آدمی ایک آم آدمی آرام سے ساڑ, ساڑ دن بھوکا رہنے کا تو نہیں کہا جا رہا یہ نہیں اس نے دس توڑے تو وہ کہہ رہے. سب کا ایک ہی چکر ایک روزہ جان بوجھ کے توڑنے کا ہے تو سزا سخت ہے کہا یہ ظالی کن تو اس وجہ سے تاکہ تم لوگ سیدھے ہو جاؤ اور دوسرا آگے کیا فرمایا باللہ یہ سمجھ لو تاکہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنا بس کوئی مذاق نہیں ہے اس کے ایمان کے نتیجے میں کچھ کیا ہے کچھ پینلٹیز بھی پڑتی ہیں اگر خلاف ورزی کی خلاف ورزی کی جائے ٹھیک آؤ بل شیتیمن قبل فام مسکین مسکین حالت نصب میں کیوں ہے کیونکہ تمیز ہے عدد کی اور یہ واحد منسوب ہوتی ہے کہاں سے کہاں تک پڑا ہوگا نا بھی نے اس میں کہاں سے کہاں تک 20 سے 11 11 11 سے سے کہاں تک تک تک 19 19 کا स... تو ایک الگ قاعدہ ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے اس میں واحد منصوب ہوتا ہے اس میں دیکھنا ہوتا ہے دو آتے ہیں تو اس میں جینڈر کونسل لگانا ہے وہ اس کے ہوتا ہے 11-12 میں ایک ساتھ ہوتا ہے 13 سے 19 تک اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی جو پہلا والا ہے وہ مخالف ہوگا دوسرا والا موافق ہوگا لیکن ننانوے تک کیا ہے قاعدہ واحد منسوب میاں کے بعد کیا آئے گا واحد مجرور جی ہاں تو فرمایا کہ فتع سبینہ مسطینہ دالی کا کا اشارہ اس کا فائدے کی طرف ہے اس حکم کی طرف ریت منو بلّہ وہ رسول دیکھیے عجیب بات ہے نا تاکہ تم اللہ اس کے رسول کو مانو تو صحیح یہ اس اللہ اس کا رسول کو مان کا محدہ یعنی اگر میں اس کنارے میرا دشمن اس کنارے پر تو میں کہوں گا میں اس کنارے پر اس کی مخالفت کرنی ہے ہر صورت میں ٹھیک ہے یہ محدہ ہے تو کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کس طرح مخالفت کرتے ہیں جو دین کا حکم اس کے اپوزٹ چل رہا ہے خبر کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں انا اور اس کا اسم کوبی تو یہ خبر ہے ہے کبی تو وہ مستطر نہیں ہے متصل ہے یہ جو واؤ ہے نا ہاں یہ جو واؤ ہے یہ متصل ضمیر ہے ذمائر رفع متصل یہ سب ایک یہ ایک اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک لفظ ہے توانی توانی توانی کیا ہے اس میں یہ تمام ذمائر جو فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں وہ آ گئی ہیں تمام ذمائر جو فعل کے ساتھ متصل نہیں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کوبی تو میں ہم کی ضمیر مستطر جو ہے وہ ناٹ فیل مستطر نہیں ہے متصل ہے کیا ہے متصل کون کون سے ہیں ماضی کردار ذراب ذرا با میں کیا ہے مستطر مستطر وجوباً کہ جوازن اس کا سمپل سا قاعدہ ہے سمپل سا قاعدہ یہ آپ اس کے بعد یعنی یہ قاعدہ کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں اتنا سا قاعدہ ہے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ میں اس زمیر کو ختم کر کے اس کی جگہ آگے اس میں ظاہر لا سکتا ہوں کہ نہیں لا سکتا اگر لا سکتے ہیں تو وہ زمیر مستطر ہوگی جوازن کیونکہ باہر اس میں اور اگر نہیں لا سکتے تو وجوگی بس اتنی سی بات اب آپ لا سکتے ہیں ذرا با کے بعد حامد لا سکتے ہیں تو اب حامد فائل ہوگا نا زمیر تو کوئی نہیں رہی تو باہر نکلے تو مستطر وجوبن ہوئی کہ جوازن ہوئی جوازن ہوئی تو ذرا با میں ضمیر کون سی ہے الف الاسمائم زورابو میں واؤ الجماع کہتے ہیں اس کو ذرابت میں تاہ علامتانی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کہیں کہ چلو تاہ کو بنا لیتے ہیں کیوں کیا مسئلہ ہے ایک تو جواب ہم کہیں گے کہ عرب نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تاہ کو تانیس کی ضمیر بنائیں گے تو اس کے بعد آپ اس میں ظاہر نہیں لا سکیں گے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں اگر آپ کہیں کتابت فاطمہ تو دو فائل تو نہیں ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں تابی فائل ہے اور فاطمہ بھی فائل ہے تو تاہ فائل نہیں ہو سکتی نا یعنی اگر آپ کہیں کہ کہیں گے کیا نام ہے فائل تو جو مستطر تھی وہ باہر نکل آئیے تو تو تو لہذا کیا ہوگی میں یہ علامت تانیس ہے بالکل صحیح فرمائی یہ علامت تانیس ہے ضمیر نہیں ہے پھر کیا ہے ضمیر مستطر جوازن وہ تقدیر ذوربتا علیفت ضمیر ہے نون نسواں ضمیر ہے بالکل صحیح فرمایا نون نسواں کیا ہے ضمیر ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یعنی اگر آپ کہیں میں اس کے بعد فائل لے آتا ہوں ذوربنا انسا نہیں غلط ہے ضربت النساء ٹھیک ہے کے کیا پہلے لے آئے تو پھر اس کے بعد ضرف نہ آئے گا آپ کہیں گے فاطمت و عشت وا رقت ٹھیک ہے لیکن و ضربنا نہ فاطمت ہوا رقیہ و عیشہ پھر بھی غلط ضرب نہ غلط نہیں آ سکتا نا تو پھر یہ ضرف نہ کہ نون نسواں فائل ہے نون نسواں فائل ہے یہ ضمیریں بطا... متعیل فائل ہی ہیں ساری ضمیریں کون سی ضمیریں یہ فائل اس کے بعد کیا آتا ہے تا ہے تا جو ہے وہ انتا کی ضمیر نہیں ہے تا ہے اور متصل ہے ضربتما تما اس میں بھی اچھا اس میں زمائر صرف تا ہے باقی ما جو ہے وہ حرف ہے علامت تسنیا کا میم خالی آئے گا تو وہ حرف ہے علامت وہی ضربت اور نون علامت کیا ہے تو اور تو اور نہ اس کے بعد مظاہرے میں چلے جائیں ہاں جواز یزربا علی فلسانی یزربو یزریب نا واو نہیں نون نہیں نون رابی وہ نون رابی علامت رفا ہے کیا علامت رفا تجرب ہیا ٹھیک ہے تجربانی علی فلسن یزربنا نون النسوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تجربو تجربانی تجرب ناف تجرب تذریبوں میں کون سی تجریبوں یہ نہیں باتیں تجریبوں ایک تو وہ کی تھی تجریبوں میں کیا ہے تقدیر ہو؟ <الت>... نہیں لا سکتے اس میں ظاہر تجریب محمود نہیں لا سکتے تجربانی تسمی تذریبوں نے اس کے بعد کیا تجریبینا تجریبینا میں کیا ہے <الت>... بالکل نون تو نون ہے یا زمیر ہے تجریبینا فاطمہ نہیں ہے ٹھیک ہے تضربینہ انتی ہے آپ انتی باہر لائیں گے تو آپ کے تو ضمیر اس کے ذریعے آپ نے اندر چھپی ہوئی زمیر کی تاکید کی ہے سمجھا ہے کہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے اچھا تذریبانی تضربینہ تذریبانی اسی طرح یہاں کون سی زبان ہے ہاں مستثر وجوبن ہاں کیا تقدیر ہو انار اور نہم یہ ہے بس ازب اللہ شیت الرجیم تو کیا فرمایا کبی تو ہاں کبی کبت یکبی تو کپتن کے دو معنی بیان کیے علماء الرت نے ایک مانا ہے از الحو و اخزاہ ٹھیک ہے اخذا اور دوسرا مانا ہے کب تک بت وجہ یہ فزیکل مانا ہے اس میں بھی ذلت ہے ایک ہے بس ذلت ایک ہے فزیکلی اس کو منہ مو... ہاں اس کو کیا کرنا اس کو منہ کے بل کر دینا انضل و جی کسی کو منہ کے بل فزیکل فزیکل کرنا یہ بھی کیا قبط. قبط ہے کبت کبت اور ایک اس کا تیسرا معنی جو آج بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ نفسیات کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو وہ جو فرائڈ کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے نا اپنے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں یعنی اپنے خواہشات کو دبانا اس کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ترجمہ میں ہوتا کبت القبت النفسی الکبت النفسی کا تک بتو ال تک بت الک بتو اراد التیشہ ٹھیک ہے تو یہ سب کیا یہ بھی کپت ہے تو کبی تو زلیل کیے جائیں گے کما کبیت الدینہ قبل فرین آداب المحین سوری وقت انزل فرین آدابین یوم یب آسم اللہ تو یوم کے پیچھے عامل کون سا یعنی آپ کہیں و لہم آداب محن القبص الحم آداب و محن یوما یب آس وم اللہ ہے ہم کی ضمیر کا جن اللہ ان سب کو جمع کرے گا فیون تو بتا دے گا اس کا اطف یوم ایب اس پر ہے یعنی یوم بما یا مز بتائے گا کیا انہیں نبا یونبیوں کا پہلا جو مفول بی ہے وہ ہم ہے اور دوسرا مفول بی باقر کے ساتھ ہے بیما امیلو اور امیلو جو ہے وہ ما کثیلہ اصاح اللہ نے اس کا احصا کیا ہو کی ضمیر جاری ہے مہ کی طرف ٹھیک ہے کس کا اللہ نے احسا کیا شمار کیا ان کے اعمال کا اللہ نے تو اس کا شمار کیا احسا یحسا اور وہ اسے بھول گئے نسیہ سے نسی نا اللہ کل شہ شہید الارض ترجمہ تو یہ جو علم طرح ہے وہ رویت قلبی ہے تو رویت قلبی کو دو مفول چاہیے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر جملہ اسمی آ جائے تو وہ دونوں مفعولوں کی جگہ کافی ہو جاتا ہے تو ان اللہ ما محفل الارض طرح کا مفعول مب... اس کو کہتے ہیں الجملۃ السمی تو صدت مسد مفعولین العین الجملۃ السمیہ صدت مسدََف العین رویت بصری ہو ایک مفول چاہیے رویت قلبی ہو تو دو مفعول روی تو کا عالمن رعیت کا عالم کا مطلب کہ رویت بصری ہے رویت بصری نہیں ہو سکتی بلکہ رویت قلبی ہے یعنی ماں نافیا کا... کا اسم کا یقین جو من, من یکونو... لیکن اس کا اسم ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ, ما... یہ جو کانا ہے یہ کانا تاما ہے کانا نا کا ہوتا ہے نا کانہ ناقصہ کیا ہوتا ہے اس کا اسم ہوتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے کیونکہ وہ ناقصہ ہوتا ہے وہ اپنے مرفوع پر قناعت نہیں کرتا تو جو اپنے مفول پر قناعت کر لے اس کو کہتے ہیں کانا تامہ کانا تامہ کا مطلب ہوتا ہے تحقق و صبح وہ حصل ٹھیک ہے اس کا فائل ہوتا ہے بالکل اس کا کون ہوگا اس کا فائل ہے جسر باقی افعال فعال کا فائل ہوتا ہے تو مائ یقون من نجوہ جو ہے نا یہ مرکب جاری یعنی من نج... نج... اصل میں محلہً مجرور ہے سوری محلہ مجرور نہیں ہے لفظاً مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے مرفو کیوں محلن مرفو ہے اس لیے کہ وہ یقونوں کا فائل ہے یعنی ما من نجوہ. کوئی نجوا نہیں ہوتا ٹھیک ہے واقع نہیں ہوتا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اسم ہے نجوا لیکن نجوا یہ تو نجوا ہے الف مقصورہ کے ساتھ ایک ہے نجوا نجوتن کہتے ہیں الارض المرطفیہ کو کس کو کہتے ہیں الارض المرتفیا بلند زمین کو نجوتن کہا جاتا ہے اور اچھا اب نجوہ اسم ہے بمانہ گفتگو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سرگوشی ہو یہ بات ذہن میں رکھیے سرگوشی ضروری نہیں ہے مثال کے طور پہ تین آدمی چار آدمی دس آدمی کسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کر رہے ہیں آپس میں کوئی اجنبی نہیں ہے لیکن وہ کمرے میں بیٹھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ باقیوں کو پتہ نہ چلے وہ بھی نجوہ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا فلن مستع اس خلاص نجی خلاص وجی ان نہ جا نہ رہی ہے کہ نہیں تو اصل میں کوئی ایسی گفتگو ہے جس کو دوسروں کو سنوانا مقصود نہ ہو چاہے وہ دس کے درمیان ہو چاہے وہ پندرہ کے درمیان اچھا اب یہ جو دوسروں سے الگ ہونا ہے تو کسی الگ جگہ آ کر بیٹھیں گے نا آپ تو ہو سکتا ہے وہ جگہ بلند ہو تاکہ لوگ سن نہ سکیں سمجھا رہی کہ نہیں تھی پہاڑ جیسے عرب کرتے تھے کسی صرح میں نکل کے پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے گفتگو شروع کر دی یا پھر مجلس میں اگر آپ ہیں اور نجوہ کر رہے ہیں تو علماء نے کہا گویا نجوا کرنے والا شخص اپنے آپ کو مانوی طور پہ کچھ بلند محسوس کر رہا ہے کہ میری باتیں صرف چند لوگوں کے لیے تو وہ گویا یا صبو تخی الف صح النحو فی مکان مرتفق فہدی سہو لہسماسما الہی تو یہ نجوا ہوتا ہے تو فرمایا ما یقون من نجوا اب اس کا شان نزول کیا ہے منافقین اہل ایمان کو تنگ کرنے کے لیے مجالس میں بیٹھ کے نجوا کر رہے ہیں اور دکھانے تاکہ کو کہ کوئی غزوہ گیا ہوا تو نجوہ دور سے ایسے کر رہے ہیں فلاں کی طرف اشارہ کر کے کہ شاید اس کا بھائی جو ہے وہ جو غزبہ میں گیا تھا وہ شہید ہو گیا حدیث میں اس طرح آتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے کہ ہمیں کوئی ایسی خبر پہنچ گئی ہے تمہارے بھائی کے متعلق جو تمہیں نہیں پتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ نجبہ ہوتا تھا کس لیے تاکہ اہل ایمان کو غمگین کیا جا سکے تو فرمایا ان کے نجوے سے کچھ ہوگا نہیں تو یہ نجو ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف باتیں کرنا ان کو ضرر پہنچانے کی نیت سے ان کو حزین کرنے کے لیے نجوہ ہے یہ بات میں ہے تو بالکل واضح سی بات لیکن یہ اتنا شد و مد کہہ رہا ہوں کہ نجوے کے اور معنے آج کل بنا لیے گئے نا یعنی کوئی آپ علمی بات بھی کر رہے ہیں کسی جگہ بیٹھ کے اور پھر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت سے پیش کیا گیا امیر جماعت انقلابی جماعت کے امیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جو انقلابی جماعت کا امیر ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ بھی انہی آیات کو کوٹ کر کے نجبے کا حکم گہان کیا یہ حیات اللہ کے رسول اور اہل ایمان جو موجود تھے اور جو منافقین انہیں ضرور پہنچانے کے لیے کر رہے وہ نجبہ بن رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی کوئی رائے بیان کر رہا ہو کسی جگہ پر اور اس میں نہ وہ منافق ہے نہ یہ لوگ رسول اللہ ہیں باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے متعلق کوئی بات وہ ایک علمی اختلاف اس کو بھی نجوہ کی کیٹیگری میں شمار کریں گے نجوہ ہوا ہے فضول بات ہے اس سے منتب رہنا ضروری ہے اور یہ سب ایک باطل فلسفے اور باطل تصور کے تحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے ان کے خلاف اور اہل کیونکہ وہ ایک اس وقت تحریک اور جماعت کے امیر یہ نہیں ہے وہ رسول اللہ ہیں سمجھا رہی نہیں یہ فکر انڈین پرویز سے مل جاتی ہے یعنی اگر پرویز نے کہا کہ وہ جو بھی مرکز ملت ہے وہ رسول کی جگہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا جو بھی انقلابی جماعت کا تو ہے وہ اور یہاں تک میں نے سنا بھی بعض لوگوں سے اوپر کے کہ امیر جماعت کا ایسا احترام ہونا چاہیے جیسے صحابہ رسول اللہ کا کرتے تھے صحیح بتا رہا سمجھا رہی ہے گا. تو یہ خطرناک تصورات یہ نجوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف ہو رہا ہے اور اس میں منافق کر رہے ہیں انہیں غم پہنچانے کے لیے کیوں لیا ظلم بیان کی آگے کہاں آ رہے لیا زن امن شیقوانی لیا باقی آپ کہیں بیٹھ کے کوئی ٹھیٹ علمی طریقے پر اختلاف بیان کر دیں اس کا نجوہ سے کیا تعلق ہے اس کا نجوہ سے دور دراز کا بھی کوئی تعلق نہیں نہیں وہ بھی نجوا ہے یہ بخا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فکر خراب ہو جاتی ہے اس سے غملہ عالم تو یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے تفسیر میں کہ یہاں کون سی آیات جو ہیں وہ خاص طور پہ ہاں باقی نجوہ ایک اچھی چیز نہیں ہے یعنی اگر آپ ہم اس وقت بیٹھے ہیں نا دس آدمی آپ دونوں بیٹھ کے کوئی کھانا کھانا پھوسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع کر دیں تو یہ اچھی بات اخلاقی نہیں ہے لیکن آپ یہ آیات کوٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ خاص تناظر میں نادل ہو رہی ہے آپ کہیں گے نجوہ ایک بیماری ہے بری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھیش میں منع کیا ہے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم جو تمہاری باتوں سے فنا کو دل میں غم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھنا یہاں کیا بات ہو رہی تھی ویت وانی و ماسی اور تو اب معصیت الرسول کی جگہ معصیت ال بنا کے اس کو نہیں کرنا چاہیے سمجھا رہی ہے کہ یہ ماسیت الرسول کی بات ہے بات, بات ہے تو یہ آیات تو خاص ایک تناظر میں منافقین کے لیے نازل ہو رہی ہیں کون ہے منافق کہاں نہیں ہے یہ سب کون ہیں منافقین ہیں آگے آ جائے گا اس صورت کے آخر میں منافقین ہی کا بیان تو اصلا یہاں آپ اس کا شان نزول پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بلکہ یہاں تو انہوں نے, ابن کثیر نے کہا کہ اس میں اصلی مراد ہے وہ مناجات بیٹھ کے کہ <تصفح> بڑا مشکل ہے اور جب آپ کوئی خاص تصور بنا لیتے ہیں تو پھر ٹھک ٹھک انتباق ہونا شروع ہو جاتا ہے سمجھا جی کوئی خاص تصور بنایا اس کے مطابق چیزوں کو دیکھا اور پھر انتباہ اور یہ بڑا خطرناک ہے کہ آپ پہلے ایمان پر ایک صاحب ایک اور بالکل فکر آبی سے پتہ چلا وہ اعلیٰ عدح کے کوئی انسان ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی اکثر علماء آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو اکثر مشرقین نے آپ کے ساتھ دیا تھا یہ انہوں نے آگے سے بات بتایا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کس طریقے پر ذہن چاہے وہ مانے نا یہ یعنی نہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں مشرق لیکن جواب فوراً سپونٹینیسلی جو جواب آتا ہے وہ بتا یعنی ہم نے سمجھا یہ یہ کہ ہماری دعوت اس طرح کی ہے رسول اللہ کی دعوت تو جس طرح رسول اللہ کا بہت سے لوگوں نے اپنے تکبر اور فلاں فلاں وجہ سے ساتھ نہیں دیا تو بہت سے علماء بھی اپنی مسندوں اور مدارس کی چودراہٹوں کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہے وغیرہ حق تو باتیں سمجھا رہی ہے کہ کوئی علمی اختلافی گنجائش نہیں ہوتی ان لوگوں کی رسول اللہ سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا رسول اللہ سے عل اختلاف کیسے تو جو بالکل اسی طرز پہ ہے تو اس سے علمی اختلاف نہیں ہوتا یا اختلاف ہوگا کہ آپ جاہل ہیں آپ کو بھی پتہ نہیں چلا اور یہ آپ کے لیے عذر ہے آپ جاہل ہیں یا آپ کو پتہ چل گیا اور آپ جاہل نہیں ہیں تو پھر آپ کے اندر نفس میں کوئی کھوٹ ہے یہی دو آپشن ہوتی ہیں تیسری آپشن نہیں ہوتی یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں اس پر انتباہ جو ہے وہ تمبی الغافلین بہت ضروری تمبی المقترین تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ آیات بھی اسی طریقے پر کوٹ ہو رہی ہوتی ہے. نجوہ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ کر دیا وہ ہو گیا اور کیا ہو گیا تو آیات کو سمجھنا ضروری ہے وقت نہ ہوتے ہوتے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں من نجوہ تو یقونوں کا فائل ہے من نجوہ اور نجوہ خود کیا بن رہا ہے مرکب ہے یعنی مضاف بن رہا ہے کس کا سال فتل کا من نجوى ثلاثه यानी یعنی ثلاثه کا کوئی نجوا نہیں ہوتا الا هو الا حرف استثناء ہوا رابعهم مبتدا خبر وہ ان کا رابع ہوتا ہے کون ان کا رابع اللہ سبحانه وتعالى ولا خمسهن اور نہ پانچ یعنی وما يكون من نجوى خمسهن ٹھیک ہے اسی پر اترف ہے خمستن کا ثلاثه پر الا هو سادسهم مگر وہ ہے مکان ہے ثم ينبئهم بما يوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أن أن أن أن دوسری جگہ نجمہ یعنی أو أو اگر اصلاح کے اور لوگوں کے تصورات درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے بہت اچھا کام ہے الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم ولقد أوحي إليك واللام موطئه للقسم اي والله لقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لا ان لا يحبطن واللام على حرف الشرط أيضا للقسم لا ان اشرت اي والله لا ان لا يحبطن وهذه اللام على فعل المضارع هي لام جواب القسم فمثل ذلك لا يحبطن عملك واذا كان المضارع جواب القسم وكان مقترنا بلامه وكان مثبتا ومستقبلا وجب توكيده فهمت <تصفيق> هذه القاعده ولا لا اعيد مره اخرى اذا كان فعل المضارع جواب القسم وكان متصلا بلامه اي ليس بينه فعل المضارع وبين لام جواب القسم أي شيء آخر وكان مثبتا أي كان فعل المضارع مثبتا وليس منفيا وكان مستقبلا أي ليس حاضرا وجاب توكيده هذا هو الموضع الوحيد الذي يجب فيه توكيد فعل المضارع مثلا إذا قلت والله والله أقسمت. لا جواب القسم لا جواب قسم لا افعلن لا استطيع ان اقول والله لا افعلوا الا اذا كنت اقصد الان وليس المستقبل فاذا قصدت المستقبل وكان فعل المضارع مثبتا وليس منفيا وكان مقترنا بلام جواب القسم فهمتم يجب ايش توكيد يجب توكيد واذا فقد شرط من هذه الشروط ام تنع لا نستطيع يعني اذا كان جواب قسم و ليس مخترنا بالاميه مثلا والله لا سوف هل استطيع نقول والله لسوف أفعلا؟ لا سوف افعل لا نستطيع نقول خطا ساقول والله لا سوف مثلا إذا كنت أريد الزمن الآن فإذاقول الله لافعلنا أي أقر أن وألا أقر الآن خطأ هذا غة فإذا كنت أقصد الزمن الحال سأقول والله لا أقرأ والله يش لا أقروا هذه خللا يعني القاعدة لا يحبطن عملك لا يحب نعملك ليس هناك فصل بين فعل المضارع ولام القسم وفعل المضارع بمعنى المستقبل ومثبت أليس كذلك أليس كذلك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بهذا الخطاب الأمة والمشركون أيضا وقيلة هذا هناك رأي أيضا أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي إذا خوطب بهذا الخطاب وهو مستحيل أن يصدر منه شرك فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَوَسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ الله مَفُولْ به مقدم لِلْحَصْرِ بَلِ اللَّهَ إِلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إله هو فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحينا إليك أي ولقد أوحينا إليك وإلى كل رسول تقدمك لئن أشركت بالله شيئا ليحبطن عملك الذي عملت فضلاً شي لا يحبطن عملك لا يبطلن عملك ويفسدن ولتكونن من الفاسقين وهو كلام على سبيل الفرض لا يبطل العمل ويفسدا فسدا يفسد ولا تكونن من الفاصلين وهو كلام على سبيل الفرض للاعلام بضائتي شناتي ش وکونه بحیث ينها عنه من يستحيل أن يباشره فكيف, فكيف بمن عذابه ای أي ایش المعنی بحیث ينها عنه من يستحيل أن يباشره النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستحيل أن يباشر الشرق ولكن ما ذلك نهی عن الشرق فكيف بمن عذابه فكيف بمن هو غيره علیسا قدر فهو أولا بأن يؤمر بالتوحید و عن الشرك. وبعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وقد ذكرت في سوره الانعام لما قرأنا تلك الايه وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء ان هذه الايه تكررت في القرآن ثلاثه مرات مع كل انواع الايمان الثلاثه اليس كذلك ففي سوره الانعام مع التوحيد لا مع الرساله وما مع قدر الله بقدره قالوا ما عند الله لا بشر من شيء وفي سوره الحج مع التوحيد وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز وفی سورة الزمر مع الإيمان بالآخرة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بيمینه وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوا الله حق معرفته وما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه لأنهم لو عظموه ولو عرفوه حق معرفته لما عبدوا من دون الله أحداً لما طلبوا غير الله بتاتا وبعد ذلك يأتي الله بالمثال والتشبيه الذي تبين كنها عظمة الله سبحانه وتعالى اي الله سبحانه وتعالى في جلاله وفي عظمته وفي كبريائه كان الارض في قبضته والسماوات كلها مطويات بيمينه كان كل هذا الكون تحت تصرف الله سبحانه وتعالى وتحت ايش تحت قبضته نعم سبحانه وتعالى عما يشركون والله قدر الله فتقدر ما تعالى حتى تعظيمه والأرض جميعاً طبضته يوم القيامة بيان لعظيم قدرته تعالى وأن المتولي لإبطاء السماوات والأرض في الدنيا هو المتولي لتخريبهما يوم القيامة أيش المعنى الذي يبقي الكون الآن هو الذي سيخربه يوم القيامة أليس كذلك فَلَهُ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ عَلَى الْإِيجَادِ وَالْإِبْطَاءِ وَالْإِفْنَاءِ فِي الدَّارَيْنِ فكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ آه كَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ وَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ الْوَحِيدُ وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى تَصَرُّفِ أَوْ عَلَى إِبْقَاءِ الْكَوْنِ وَعَلَى تَخْرِيبِهِ وَالْقَبْضَةُ الْمَرَّةُ مِنَ الْقَبْضِ فَيَعْنِي الْمَصْدَرُ الْمَرَّةُ قَبَضَ طبق على المقدار المقبوض بالكف اطلق على المقدار المقبوض بالكف يعني اذا قبضت شيئا فهذا المقدار الذي تقبذه بيديك بكفك هذا اذا يقال له القبضة اليس كذلك قبض اي والعرض مجموعه مقبوضه مقبوضه عند تعالى يوم القيامه وخص بالذكر وإن كانت قدرته شامله لذات الدنيا ايضا لأن الدعاوی تنقطع ماذا معنی هذا الكلام؟ أليست الارض الآن في قبضة الله سبحانه وتعالى بلا لا شک في هذا ولماذا خصص الله سبحانه وتعالى يوم القیام بقبضة الارض؟ لماذا؟ لأن الدعاوی تنقطع في ذاک اليوم ماذا الدعاوی؟ في هذه الدنيا كثير من الناس يدعون الربوبيه بل الوهيه كذلك ولكن يوم القيامه ستنقطع هذه الدعاوى كلها فلن يدعي أحد أنه اله او أنه رب لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم أيضا لله ولكن لماذا سينادي الله سبحانه وتعالى أمام الخلائق كلهم لمن الملك اليوم اليوم لله بمعنى أنه ظهر لكل ناظر و بصير أن الملك آل إلى الله سبحانه وتعالى فالدعاوی كلها ستنقطع لأن الدعاوی تنقطع في ذلك اليوم كما قال والأور جومئذ لله وقال لمن الملك اليوم لله البعث ذي القحا والسمابات متوئیات قال قال الزمغشري هذا الكلام مهم جدا لأن كثيرا من الناس ممكن يستدل بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عنده كف عنده كف لأن القبضة لا تكون إلا بالكف وكذلك الله سبحانه وتعالى له يد بمعنى الجارحة لأن الله قال السماوات مطويات بيمينه فيقول الزمغشري رحمه الله وغير الزمغشري أيضا مثل الإمام الغزالي وكثير من علماء أهل سنة أن هذا تصوير لجلال الله عز وجل وليس المراد بهذا الكلام أن نثبت لله سبحانه وتعالى القبضة والكفة واليد فهذا هو خلاصة الكلام نعم تصویر فہو توثیل لحال عظمته تعالی یا ایش معنی كلام الزمغشری ویقول ما في حاجة ليس هناك ای حاجة ان نقول المراد بالقبضة المجاز او المراد بالقبضة كما يقول المجسمة الحقيقة يقول لا نتطرق الى المجاز والحقيقة في هذا الكلام لان كل الكلام تشبيه وتمثيل وليس المراد به اثبات هذه الاشئال اللہ سبحانه وتعالی فما لنا حاجة لأن كثير من أولماء السرداء قالوا الكف هنا او القبضة مجاز عن التصرف وهذا أيضا صحيح ولكن رأي الزمقشري من حيث اللغة ربما يكون أقوى ربما يكون أقوى والله على بحال من يكون له قبضة فيها الأرض, فيها الأرض جميعا ويمين بها يقل السماوات وقيل هو تنبيه على مزيد جلالته وعظمته تعالى بافادتي أن بافادتي ان الارض كلها مع اضمها وكثافتها مم. في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه اه الارض بالنسبه لله سبحانه وتعالى كالشيء الذي يقبضه أحد بكفه فالقبضه مجاز عن الملك او التصرف كما يقال هو في يد فلان وفي قبضته مم. للشيء الذي يكون عليه التصرف فيه وَإِنْ لم يَخْبِضَ عليه مم. وَالْيَمِينُ مُجَاسُ عَجِلَ هذا فلان في قبضته اذا كان هذا الشيء تحت تصرفه يهون عليه اي لا يصعب عليه ان يتصرف فيه ولو لم يكن هذا الشيء في قبضته اللہ سکتا ہے مثلاً اذا قلت اذا قلنا يعني البلد في قبضة الأمير السلطان فليس معناه انه قابض بيده على البلد كله وللمراد انه يتصرف فيه كما يشعر واليمين مجاز على القدره المجاز على ان القدره التامه والسلف كما ذكر الالوسي يذهبون الى ان الكلام تنبيه على مزيد جللته وعظمته ورمز الى ان الهتهم ارضيه او سماويه مقبوره لله تعالى الالمقوم لا يقولون بالتجوز بالقوه عن فهمتم هذا الكلام ولا السلف لا يقولون بالتجوز لا يقولون بالمجاز لانهم لا يؤولون مثل هذه الايات بل يقفون عند التاويل الاجمالي كما بينت اكثر من مرة اليس كذلك فهم يقولون ليس المراد باليد او القبغة هذه الجارحة ولكن ما هو المراد لا نقول انه مجاز عن هذا الشيء بل ننكل ونحضد أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو مذهب التفويض فمذهب التفويض يأتي بعد التأويل الإجمالي وهو أن الله منزه عن هذه الجوارح وعن الأعضاء نعم إلا أنهم لا يقولون بالتجوز بالطبضة عن الملك والتصرف ولا باليمين عن القدرة مم. أن ينزهونه تعالى عن الجوارد والأعضاء ويؤمنون بما نسبه تعالى إلى ذا فيه بالمعنى بالذي أراده سبحانه وهذا ما يليق بنا أيضا أن نقف عند مم. هذا الحد ولا نقول بالتعمير نحن نثبت لله سبحانه وتعالى اليد ولكن ننزهه عن الجسمانية والجوارح أليس بذلك؟ وهذا الخطابي، كلام الخطاب رحمه الله تعالى صاحب معالم الصلاة مفيد جدا بحيث يبين الفرق بين مذهب التجسيم وبين مذهب الصلف الصالح نعم ليس ليس عندنا بعن اليد الجارحة إلا ما هي صفة جاء من التوطيع فهمتم؟ هم يثبتون أن اليد صفة لله سبحانه وتعالى ولكن لا يقولون إنها جارحة لا يقول انها جارع ولذلك اذا قرأتم في كلام سفیان ابن عهینا او سفیان الثوری ان اليد صفة للہ سبحانه وتعالى فمعناه صفة المعنى وليس صفة العین فهمتم هذا الكلام ولا لا ليس عندنا معنی اليد الجارع انما هي صفة جاء بها التوقيف ای الشر فنحن نطلبها على ما جاءت لا نقیفها وننتقل الى حيث الى حيث تهابه البنل كتاب والاخبار المخطوطه فقال <تصفيق> سفيان بن عيينه كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكت ها وتفسيره عيش تلاوته والسكت على لا نزيد عليه ولا ننقص كما قلنا فاستوى على الارش استوى على الارش ها على الارش او نغير الصيغه او نزيد الكلام او ننقص هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق المات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من أخرج من القبر فأرى موسى معلقا أو قائما تحت العرش لا ادري هل هو افاق قبلي او هو ممن استثنى الله سبحانه وتعالى طيب تو هذا كلام ولا لا سيد ابن موسى حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من القبر هو سيكون خارج القبر الان هو ما يعرف ان النبي صلى الله وسلم يقول انا لا اعرف هل هو خرج من قبلي او هو ممن استثنى ممن استثنى الله سبحانه وتعالى اين جاء هذا الاستثناء الا من شاء الله ونفخ في الصور فصعيق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله فاذا اراد الله سبحانه وتعالى ابقاء احد حي بعد النفخه الثانيه فبعد النفخه الاولى فالله قادر على ذلك ولذلك اختلف العلماء في هذا الاستثناء فمنهم من هو اسرافيل الذي سينفخ في الصور حيا وبعضهم قالوا هو سيدنا موسى السلام وبعضهم قالوا ليس هناك ليس هناك أحد ولكن هذا الاستثناء بمعنى أن الله قادر على أن يبقي أحداً حياً في ذاك الوقت ولكنه أراد أن يصعق كل الكائنات وكل المخلوقين فالاستثناء لإثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وليس لإثبات أن أحداً سيبقى حياً تفهمون هذا أو ثم نفق فيه أخرى وهي النفقة الثانية فإذا هذه الإذا فجائية اذاء الفجائيه وايش الفرق بين اذا الشرقيه واذا الفجائيه اذا الشرقيه اسم واذا حرف لازم تعرفوا هذا الفرق بينهما فنحن لازم علينا ان نعرب اذا الشرقيه لانها ولا نحتاج الى ان نعرب اذا الفجائيه لانها حرف كذلك فاذا فايش معنى اذاهم أي فجأة إذا الفجائية تدل على حدوث الشيء فجأة وبغتة فإذا هم مثل إذا قلت خرجت من الباب فإذا الأسد واقف لأنك ما كنت تتوقع أن الأسد سيكون خارج الباب فإذا خرج تفاجأت وهذا هو المعرف فإذا هم فجأة قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها من المتشابهات لأننا لا نعرف كيف نور ربنا سينور الكون وسينور الأرض ولكن السوفية والعلماء قالوا إن الله سيتجلى ببعض التجليات التي ستنور الأرض كلها الله علىه ووضع الكتاب اے ونشر الكتاب والمراد بالكتاب الصحائف وجیئ بالنبیجین والشهداء وقضی بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفیت اے اعطیت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسیق ساق يسوق سوقا وهذا السوق يستعمل لسوق الضيف أيضا ولسوق المجرم أيضا فإذا قيل سيق المجرم إلى الزنزانة إلى السجن فالمراد به أنه سيق إليه بالإهانة والظلم وإذا قيل سيق الضيف إلى مكان الجلوس فمعناه بالعزة والإكرام هل هذا ولا لا؟ كما نقول بالإنكليزية سيق إذا بمعنى escort فهذا هو المعنى ولكن ليس اسقاط لي المجرم السجين وثيق الذين كفروا الى جهنم زمر جمع زمره اي جماعات حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها حتى اذا جاءها جاء جاؤوها فتحت ابوابها وحينما سنذكر او نقرا ذكر اهل الجنه ايش قال هنا وفتحت وفتحت أبوابها فاختلف, فاختلف الأولماء في هذه القضية فبعضهم ذهب أن هناك باو في العربية التي تسمى واو الثمانية مثلا إذا كنت تعد من البداية من واحد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة لا تقول ثمانية بل تقول وثمانية فہادي ہی الواو تسمى الواو الثمانیہ وبعض هذا الرأی ضعیف في اللورة ایزا هذا الرأی ضعیف وبعض ہم قالوا مثلا شوفوا هذه الآیا مهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم رابع ما قالوا ورابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابع ويقولون خمسة سادس كلبهم ردنا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فقالوا هذه الواوو الثانيه ولكن العلماء قالوا لا لها معاني اخرى ايضا لا نقول انها واو السمايه لا نقول انها واو السمايه ولكن هذا الرجل صاحب التفسير رحمه الله ذكر هذا الرجل. ولكن هناك راي اخر وهو الصح والله اعلم ان المجرم حينما يصار إلى السجن هل يكون السجن مفتوحا ام مغلقا مغلقاً. لا, لا يكون مفتوحا مثلا إذا مثلاً شفت في الأفلام والمسلسلات يأتي المجرم وبعد ذلك يفتحون القفل ثم هو يدخل ولكن إذا جاء الزيف وأنت تريد إكرامه فالأبواب تكون مفتوحة أليس كذلك؟ فحينما ذكر الله سبحانه وتعالى المجرمين الذين يساقون إلى جهنم قال فتحت أي هينما يصلون جهنم تفتح في ذاك الوقت آنذاك تفتح أبوابها أما أهل الإيمان فحينما يساقون بالإكرام إلى الجنة ويصيون إليها تكون أبوابها مفتوحة كما تكون أو يكون باب البيت أو باب المهلس مفتوحة أو مفتوحة للضعيف فنحن نقول هنا الواو حالية هنا الواو حالية والله عالم نكمل إن شاءنا سورة الزمر غدا بسم الله سبحانه وتعالى اليوم وصت ان شاء الله ستقون وطلع تجزئه ها بعدنا لسوره الغافر ان شاء الله سورة غافر إن شاء الله ولكن اذا كنتم تريدون سوره اخرى ممكن ولكن الان بدانا هكذا فنكمل عام کریں لیکن اس کو ایک اخلاقی بیماری کے طور پہ بیان کریں یہ ان آیات کا انتباہ نہیں ہوگا اصل میں ہمارے ہاں کیا ہوا نفاق بھی اسی طرح ہو گیا نفاق کون ہوتا ہے جو لوگ ابھی کچھ ورثے سے پہلے سونا ایک صاحب فرما دیں پھر تحریک میں لوگ آتے ہیں پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں جس طرح وہاں ہوا تو یہ اصل میں نفاق ہوتا ہے تو نفاق بھی وہی ادھر ہو گیا تو نفاق بھی ہے تو مذہب بھی وہی ہے سب کچھ اس سے ہوتا چلا گیا بڑے مسائل ہیں کیا کریں المسائلقصثیرت الجد بس علامہ میز سے جو ہے وہ استقامت اور ہدایت کا طالب ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو